وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں ہے میں برا چرچا پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنہ اور آخرت میں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہ جانتی